قول والعمل دارسن باب دے میں مخاری ذکر کی اواثار آراتون ذکر کی بدون دا ذکر دا حدیث مصنع دا باب دے در تل مقاسد دا فارع انعقاد دا یہ انوان معروفات چی جی تناسب معامل غرض دے علین معروف ثانی فی اقصام القبلیت عائل مقبر قول والعمل دا فقم قبلیت جن قسم قبلیتی شرافتی زبانی مکانی ذاتی صاف ذکر کئی قبلیت کم قبلیت دے علین قبل بیان قبلیت مخبلیت مخبلیت مخبلیت اقسام و بیان عد از ترجمہ عد دلائن الرابے فی تحقیق کے درائل اور تدبیر کم ذکر کری میں بخاری دی کا مالکاتی داغی انا ان الرابے فی تحقیق کے درائل بیتبالمانا و انتباق وجد آدمی ذکر دا حدیث سے مسلدا وباپی اثار ذکر معلقات لیکن دے باپ کی انوان اول کی ذکر دے آئلم سلام کتاب اپنے کے سابق وہ و تشویق، تعلم او تا رب عوامل نے کی اور احکام کی و, تشویق و تعلیم سستنے کی بکاروں سے ترغیب کو کاروی کو ترغیب تعلیم لگن عوام السام ثابت تلغیر حافظ کے ہی نصوص دو قرآن کریمس حادث وار تقیب شراف عالم بلا حتیٰ کہ قرآن کی کے ضرورت پیلے کرو. بخارب با موجود ترغیب. ہون بان وعید را بلکہ تحقبر اس کامل باسرا عمل عمل ضرورت نہ دے بلکہ آزواب بردی بلا مفید وهو ذيكي سوسيلة فقارع العلم قبل القول والعمل من تحذيش و تحذيش لذيبان دو باين التناسب و باين الغرص و أولاك دعنا قاعدة ترجمينام تحذيش قبل القول والعمل لكي رمكي اهو باين التناسب لما المشروع تحزیل تحظل والا مطلب یا بیان شرافت دے بیان شرافت بیاں کبل احمد یا اشارہ تلا بھی وہ سر دے گئی اختلافی مسئلہ نا نا علم پس فرائض بال فراہک بل علم, پس علم اشتغال, اشتغال نواف پست فراہم بال فرائل محکمہ پر انسان بانی دے فسٹراہی بکاد کے بال نوافل ولابارت صحاظ کر گئی کہ شو افیت متصدر <تصفيق> ذات پس علم البائل میں استغفار بالنوافل کو قالے اولا استغفار بالنوافل وجہ ظاہر نہ کہ علم اثر متعذی ہو جائے بالغ اور نہ نو دا عالم اثر مراد میل حدیث کی عالم نمرات اگر مشترل تو منسبدیش لحاظہ تسلیف لحاظ اشتغال فتح نمراتی بازدین علم بالعلم نہبادتم بال فرائض اور اثر غیر تشبیر دا عالم دا قمر خراب فضم القمر عالم نجوم, نجوم اور کماتے مرادی اور حاکم ذکر کئی فضل احب احب فض من فضل عبادت دا دا علم دا ما محبوب دے دا دا بادنا دا اور دا مصدر دا بانی ما محبوب سے اشتکار نہ مولانا صرف کافی ہے دکھا ویلا جو قران نور اللہ marked ہوو سال تو طالب کا بیان ہولا مناوساری سمو تو گدا میں کجربان گو تو کران لوگ دے کرنا ہو نا اثر و چران جماعت منہ دے دے او اپنا مراد نہ او دے ریابو مٹھ کے کنا الگ تا ایا پزوں سمجھ تے ان کے اگر عزت وطن نہ اپنے کافی دے من فضل عتاری خبر والعمل عمل علم, دا دا عملنا. با علم, عملنا مراد علم قبل القول والعمل قب علم قبل القول والعمل عمل علم قبل القول والعمل قبل قبل عمل علم والا نہبل قبل والی شریک مت ہے درکمت مقامات او قبل او علم قبل قور والعمل کم قبلیت مراد دے ذاتی او کاقلی شرعی شراپتی کم مرادی مراد دا قبل مراتے افسان دا قبل قبل قبل قبل شرافتی منظری دا شرافت نبیت شرافتی منظری نقسام عام خدا مختصر بھولنا گئی قبل قبل قبل اور قبلیت ذاتی تم قبل تم قبل بان پوسام کرے اگر شریف ہم ہم ہم ہم قبل قبل اعتبار قبول قول منافجون قلو كنن قرئ الناس ما يقول آمنا بالله ولذا نفس قول اقرار كافيكي بدين تقيل وما هم بمؤمنين ذا روك عمل بلا علم ما قبرنا دي وقدمنا إلا ما عملوا من عمل اجعالنا وحبا منصورا مشركين عمال قول عمال صالحا ولكن علم يلو فهمورد الشريف الله بحقهم ذا الله جنا, تقدم اور وہ دی جناب ثابت شود اور تقدم شرعی دے ذکہ بلا مرا. عقلن عقلن علم مرا اعتبار نہ تھے تقدم شیاقتن ثابت دے کا شنو درکی تقدم شرعن ثابت دے ذکہ پہ شریعت عمل بلا علم اعتبار نہ تھے عقلن ثابت دے یاقلن علم مقدم دے فتنوں کو عمل بار عقل بدي مقتضيرة كول بلا علمين عمل بلا علمين راتبار نصر لكثن شرع مقتضيرة هذه جلالة ذكر كيشان وشيك شمير رحمة الله تعالى كذية عقلية القول والعلم قبل قول والعمل كذية عقلية سمعنا إن عقل مقتضيرة كتقدم دا, دا عمل دا علم وقولة دا عمل باني أو داروسة تأييد بك في الشريعة صلى الله عليه وسلم عز وجل کہ عقل دے مقتدر علم قبل قول عمل نشریف تن دے مقتدر کہ اللہ قول اللہ عز و لا الہ الا اللہ لہول علم دے کا رسطہ بھی عمر ذکر گئی دل فالتقادم اقلانم ثابت دے شرعانم ثابت دے شرافتانم ثابت دے ذاتاً او زماناً ثابت دے ذاتاً او زماناً جدو زمانے پہلے حاصرم اقوض ایر مخیدہ اتاماً عمل بنے اور انسان کی جتنے دی یو دیا قوت, قوت عمل اللہ پھر یہ قوت لوگ عمل لاول انسان پورا راش پش باری مار فتم معرفت شعین مضموحا یا ربت پیدا کی تحریک درادی رہشی تحریک دی قدرت رہی اور تحریک, دی نا تحریک دو قدرت اور قدرت رہی مار سنا چلاول تحریک دی راد رادی دا تحریک دی راجی نہ تحریک دو قدرت راجیتماتن زمان با حصول داری مخید دا. ہے لول با ادم راضی ہے باعت داری عمل راضی ہے نا الکل نا علم قبل قول و عالم راضی ہے سیدا را چھے عام شید نا علم مخید قول او دامن نا هم شرافتاً او منظرن نا عقلن نا او غم شرعن نا ذاتن ذاتن او سمانن لکا من جگر ترغیب وجود دعلم بانے نظام قدم ذاتم مشہد زیداری چی قبلیت عام شید اگر افصر درائل منطبق بغا قبلیت شرافتی بانی دی مقصود اندازے العلم قبل قبر و العمل داو عنوان ثانی عنوان سارید عد و عزائت اللیمہ عد و عزائت اللیمہ او داری عبد الدلائل دل عد و عزائت دی عزائت اللیمہ دی اسنا. والعمل علم مفید حاصل نجات صاحب رتنا یاد نائکن دلا اوم جذبان لفظ امامی بخار جی کراچنا سہادی سے مان لگا لفظ دلائل منگیر اور پدیم جزبانی دریا دلائل جی کر گئی کار گزر جیسے مقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوشاد ابن عباس تو ازالہ دو شروع یوں اول چیز علم کا و عمل و علم بالتعلم باول چیز بابن للذلال باول چیز لذلال لطم کے لیے جن ذکر کر دی دی اور دین جس بابن در دلائل شروع لف دلائلے دلال دوارا زہادی مانا دلیل ذکر قول اللہ عزوجل طالما انه لا اله الا الله و فضل امام بخاری ترتیب کی و بعد اب العمل دریو کہ اول پہ عمل باندھ جان طالما یقین جوڑ عمل ذکر کے واسطہ فل نظام الله لا اله الا وزی واحد کیا کلیمہ بانی لا الہ الا اللہ نحسے لکن سوک لاکھ زائب آدھا دبن لگی یا عالم الغیب مدر یا واللہ بہر سے ذکر وستغفر لہ دنبک نکو اشارہ کل پتا دا آد ذکر دا علمکو پتا دا عمل نظاہر وشعر علم قبل عمل رسی نویر کی قل رسی نویر کی قل قل انہو الا اللہ معلوم ہے جو قل نکتا علم سر امبخی دیک مال کر کہ اَنَّ هم هُمْ وَرْخَةُ الْأَنْبِيَاءُ وَالْرَسُوا الْعِلْمَا وَمَنْ اَخَذَهُ اَخَذَ بِحَذٍّ وَعَتِلِينَ معناء او انتباع انتباع کو ظاہر دے مبسوط دے, دے شرافت دائلنم شرافت دائلنم فضلت دائلنم ندیو جنا سابسا چار علم قبل قول عمل لکا قبلیت من عام کرے کہ فاقلاً ہی فشرافتاً ہی حدیث در کی فشرافت او فجلت دا علم بالی دا معلوم شای عالعلم قبل القول العمل فید بار شرافت او دا منظر اسرہ وعند العلماء دا بے معلق ترمیزی ابن ماجا ابو داود کی مصدر آولی دا معلق دا حدیث دا حدیث دا حدیث دا حدیث او مدبار الماناوی صلت دا دو پشروع دنوی ندے پا ترجمک ذکر کی برым دلئیل جعل علمق قبل قول عبد ان ال علماء هم, علم هم, هم ورثة الانبئاء علماء هم دید وارثة انبئائهم صلی اللہ علیہ هم لزمین الفصل مفيد لحسن Alexis علماء خاصة علماء خاصة نُعرسو كن دید وارثة انبئائهم صلی اللہ علیہ وسلم ده دو شرح قدر ادنا انسان دنیا شیرا دی. مرشی روگر دیلے گا ذو ټول مخلوقاتنا افضل چه انبياء المصطفا والسلام دي چې داهي نائبين جانشين وګرځن په ډېره مرتبه شته. ذو ټولو مخلوقات کې افضل څوک دي؟ انبياء المصطفا والسلام او داهي نائبين علما وګرځن په ډېره دیمان درشته. دا دلیل ده په شرافت دایره او منذر الله علم علي قول القول والعمل نو څخه په فضیلت او په شرافت کې او ګور ټول امت کې علما وروسته شروع. هله علما هم راته الانبياء اور مت کے پام جانے شرائے دی اور تحقیق کی کون اور دام معلوم کہ دا مت مسلم وارث آج نبی گردی کہنا قریب گردی وارش نی گردی وارش اور قریب گراجی وہ علم علماء وعلماء ذا علم الشريط العلماء الفنان بفارعات علماء ذا علم الشريط تذكر جديد وارسان دام يولاك في علم الفلسفة كي حولي فعلم النجوم كي حولي اي تاني دا فعشب قرن ناديخ وارسان دي وارسان دي دشير دي ذا علم الشريط دي علم الشريط دري اصناف دي علم التفسير علم فقه علم حديث رجع دي فكذا كيف سلعه وسيتم كي جزمانة كتابونا علماء ونورقين بذيك مر بت آگری کرتے ریا کبھی مداری کی علم <صح currently> نماذ الالعلامہ علماء شریعت داغدری اصلاف دی علماء, تفسیر علماء, علماء, علماء علم تفسیر علماء حدیث علماء دا و رسول علم جاری پرہ میراث کے بنا مسئلہ اور امامان رسال دان انبیاء مصطفیٰ صلی اللہ مورس لشیت مورس لمن مورس لو پکا میں تینوں احارہ ما چھ وارسان دم یزا کوئی چتاوی ارم دی مقتف دفا دی منگی مورث دل خشیت او مورث تفارد عمل اور تقوی سنتو سا ایاج کرکی اے نبی جی جا صلی اللہ علیہ والہ وسلم العباد العلماء دا معلوم ہے سید دین ادی کروا ماج کرکی چکم عالم کی خشیت الہ الیہ کن وارثن انی جو وارث تام ی علیہ صلی اللہ علیہ خبر پڑے گا مفید للخشت، مورس للخشت، مورس للعمل کے ذکر متباد متبادل ورسول علماء ورسول علماء ورسول علماء دے ورسول علماء کے علم رسولما ورسول من المراض التوريس تحصد التوريس في العلم لأنه يخطف شهر ورسول علما ببادمين أجيش علماء وضع. ورسول علما غيثة علماء في مراز كده انبياء علم فهو يوجد مختصي نفسه لا يوجد خطوله مالسر لذا ذي تخصيص تخصيص هم مراثة الانبياء فهو يحصل فهو توريس في العلم كده تخصيص دي. ورسول علما كده انبياء وناك مراز في علم أخذوا العلم في المراز حافظ ہم یا دو طاقتیں یو طاقت, طاقت اور دو طاقتیں کرو سبرا سی جی کم صاحب ہو بادت بھی رہتا ہوں باد امنی رو جم کی کو لکھی پاسی کے غاری لگائے بال کو بہلاو بیضا حضرہ پیش کے چنے نبی علیہ السلام تفسیر کے لیے باعث حضرت سے اوفرن ہمات قدمز میں میں ما تھا من دو فارق تفسیر کار دی یہوں زبا 2000 روٹ مونے ونقلم روزے ان باتوں کھانا عمر کھانا ابن الزبا ہسپتال آرام ان سے بولا علیہ حضرین فقیر تھے زبا تو مجاہد کو فضل و ثلاق اور کوتے بھی نہیں کہا ہاں خبر ساو خبر مر مداخت علم, علم ذکر مقصود کے داؤ کو خبر وق الب احکام نبوت حکم شرعبان اصل چاہتے ورسول علم اولی فلان دفعا ہے ورسول علم چاہاں مورس للخشید بھی مورس للعمل دی. من اقضہو اقضہ بحزن وافر دمانی دی من اقضہو اقضہ بحزن وافر یہ جمعہ خبریشی چاہاں چاہاں چاہاں اقضہ دی علم راکی کموروس مندر انبیاء دی او برا سبت انبیاء دی صلی اللہ علیہ وسلم وافر دی. حزن کی تنیل لتادیم وافر کامل دفعہ بز کیونکہ وہ علم سے علم سے او شید تھے اور علم سے انبیاء حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی فاتش ہوئے تھے نوی قصد ریرہ دویہ حصہ و قابل حصہ دویہ حصہ و قابل حصہ دنیا اور آخرہ اندینہ دویہ حصہ دو دنیا اور داخلہ دنیا بحث ان واقعاً دویہ حصہ و قابلہ دو حسوس دنیا اور داخلہ وجدار چدا دے میرا مسلمان دنیا کمال دا گنی نہ پانی کے لیے وارس کو قابل کی دنیا تک نہ بے انتہا گونگانے دا تے تکی ہندائی تے جوڑے دا کھل ہوئے او بس میں ماں مار پہلے سربا تے ہوئے اے جی مثال داں دے سور کرے نا دا کیا بچا تبی راجی اچہ تے حقیقت ذلکی قصسی ندیو جی لگے خلاصہ تکی کلامہ داں کر دے نا دا پریشاں اچے دے قابو ذکر کرے ورا اپنے واں اگے پنے صحابہ تو جکل دنیا را گئے دا ہمیں فراش شویں او دا سب کا حال داوی ارماں اکھڑے لا بحض الوافر لا سواغ السلام مقابل کی چچا پر زندگی کی تحصیل دماغ و دنیا کو ند علم ست میرا کاول عامل سو ایو خسیس چیز جواب سو ندیا تشبیہ بون قد تورکل ذات تغاب تطول الحبر بادر ان شا من اخذیت من ہومانے بحران کی نڑی یو منہ دنیا اور موری اتّ دول جو آتی ہو دنیا دی دنیا و دی نا دی ان کا مضمون تحصیل کے حساب ش ڈرا جہت ہم سرا تو سرام آگی مرے گا کی صرف کار دوری سے بخار دورا. دورا. دورا سر پہ دورا سر بنا تو نہیں پہلے کونوں ان طریق کے بارے میں ہے کہ متوکن لا موکفانے قران سنت و اداری علوم کے خود کوشش کر وہ من اقذو اقذا بہذن وافرن چاہے وہ اس طرح جہل نہ کوئی خود بہذن وافرن پر بھی اکتفاء نہ کرے بلکہ خود بہذن واضع لہ حساب ڈیرہ رضی اللہ عنهم طریقا یتوب به علم صل اللہ طریقنا الجنہ یہ تو کتاب کی دلالت سے شرافت دائم وبزر دائم متنازع ظاہر ہے اور من تو ترینش پلار کے دفار اور صرف تاریخ مارا نفس صرف نہ دے کہ لار بانی اور صاحب البدل علم کر یہ تو <advisory throat> بھی علم کی تلقین ہے کہ علم نو سمجھے ذرا خریے میں انجینئرنگ علم دا اس کو ہر وزیر ستارہ با دی پرک کی ضرورت ہے نی پر لندن کے ذریعے دیکھا ڈاکٹر دین نے دتا ہے اوروں دنیا تکے نا علم علم قران و سنت علم دا قران سولہ اولن شریعت اوی دتا ہے علم صلی اللہ علیہ له طریقن ال جننہ اسانی کے لحاظ سے تو قران در یو. مرات مراتری اعمال سارا آسان کی. لارد جنت دخل مطابق موہر دال لال عمارن کی فضل دا اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ ملاقات حصول دعامل و فاضلہ و دی اعمال فاضلہ سبب دخول الجنت فی حاقه علم سبب دخول الجنت زینب بنت مدرسہ علی قبل القول و العمل کیا علم سبب طارہ دا مرہ شہید جنا کیا علم ملکات انما سبب طارہ اعمال و فاضلہ و اعمال فاضلہ سبب دخول الجنت تلك الجنت التي ورسموها بما كنتم تعملون نتجلسہ کو علم شرعی علم صحیحہ سبب دخول الجنت علم قبل القول پر جی تری نمرا میں شریعت علم قرآن و سندر کی عزت اللہ جنک دے, کہ دا سبب دو دخول دو جنت دے دا آسان کی جنک دا, دا تو میں آس زندگی دا خلق و فراکن بانی نہ جامو بانی سارے جوڑا تو بے گا بنا جوڑا سارے بٹانا تو بے گا بٹ بٹانا نہ کوئی جامو ماری دی فراک اللہ تو کو پی تکلیفات برداشت کی لیکن خو دا اللہ دا تکلیفات کا تو تکلیفات ذا کل قطعات لحدیث دل عرب پر شرافت دائلم بالکی علم, علم قبل الخول والعمد دا صدورم درین درین وقال انما اش من عباده العلماء انما ان حصل ویلی اللہ انما اش اللہ من عباده العلماء یریگ دا لانا فکر اللہ کے علماء دا سبب سبب سبب سبب جنتے اما ما کامر جنت دا. سوکشی ویرے دا, دا ہے صاحب کتاب اللہ خضر ربنا دا, دا یہ رو دا ہے خن وچی زباد اللہ سمی راوے کم زمان سبا کتاب کی گی اور دی دو ایر دو جنا نحن نفس آنی الحوا فلنفس رفا چاہتر رمانے کون نتیجہ سلا اینن الجنة ہی المعوائنک داخل کو زمین فسر راو یقینن جنت جے دا سوکنے درے زیادہ سبا موشنا کہ خوف سبب دا پاندر اشتناب عن المراہی لے خوف سنے خوف خوف حشت ذا سبب دتلا مالن مناي داو دخول جنات او ذا سبب سد علم سبب دخشات او ذا خوف خوف سبب دفا دتلا مالن مناي شوچنا مالن سبب دخول جنات العلم سبب دخول جنات مکام فا کی نکا <سؤال> ایک قدمت پپ کے کی پر لفظ دیکھو پہلا قدم لے کی خود اور داغ خبر دیو نہ مللا بس بل قدم اسا بجنات کی جی. فان ان الجنت هي المواه جنا ذرا سوق نہ لے حاصل ذات الانتباه اغل سبب دخشیت خاص سبب دیتناب علی المحی مناہی اجتناب علی المناہی سبب دو فرض دخول الجنت علم سبب دو فرض دخول الجنت علم قبل القول والعمل لوخ انتباه سے اس کا بندہ کہ دا کی فٹول مطلوب کی صرف اور صرف علماء دی انما جی. جو تم نے ذکر گئی اور ربانی اور ادا قدم او تابیدار دو پالے کی اس مجاری زیادہ نہیں ما کوسے نو رس جا قدم دربان دو حکیمان دو داگی او رسمی ٹکٹ حاصل کرے فقط انا بیدار رسمی دے داو دے دا, دا رسمی دے کر یا ای امیدوار نے ٹکٹ حاصل کنے او سمے کا ثبوت بنا دے او داری بنا کے اندے کرنا او یا ایم اسلامیہ دی پاس کرے تاں رس نو دے لانمبرات دلاغتنا کہ ایسی رسی رسمی نظی مرات علماء ربانین عاملین ال علماء لئے اگس نمراتی العلماء کریف جاند پر رہتنا انما اخش من عبادہ العلماء یہ دیکھتا اللہ نفت فضلقاند اللہ کی علماء عاملین ربانین لیکن دیکھتا شک مشتری لین مرناش فدیر احمد العلی داد تحقیل دیم دان دیارت اولاد ہاں 키ual. دا د قبللي د ح د مشروط په ش کري د خبر د حصل د معوط دت ن دی دلي د حصل د مشروط دی ا اعلم شخص دی دار دشیت ا شخصدلشیت او خشیت مشروط دی عت نه دی اعلم شخصشیت خیت مشروط دی او دا ده وجود د مشروط مست موجود د ش دروي وجود د ش مست مشہور مسجد مشہور دہشت مستعد مشہور رانی مثال مشروط <تصال> خدا شرعان او شد بغیر رسل لا لیکن سراب بلا حش بلا علم علم علم علم خشت بلا لے کے نا. نا خشت بلا لے. او حاصل جواب عالمی انم شت دل الخشات او خشات مشروط وجود مشروط مستقيم موجود لنشط لنوي وجود خشات بغير دايل من شروطني او وجود سر مستقيم موجود كن قضاء مشروط هذه وجلاء حركه الخشات موكوف شكويل من بوليدن باللي فجلسه خشات موكوف بالعالم شواغه وانا فلسجه كن خشات بدون دايل منراضي لقد ساجي رحمه الله عليه فيان مشروط سما بعد ذلك کہ بے عدم پاردان پہ آدم چور بہاد جداب کے بےآم نا شناد بے نہ لذا باج جاء بقوله تو بي يعني يعني ا ويري حالم سبط فعل الخشثو الخشث مجروح شو الخشث موكوب شو لا وجود فائده قوري ونضال وجود مستذ ابي دار مشاءه وعليه قريه الخشث نارض يش انما صلى من باج العلماء ذا ضررم ذين اه وما يا كذا ان العالمين وما يا كذا الا العالمين ايات وما قولا الا العالمون نفي کی قیمت مطلب تمثال ونبال مگر علماء نوخ تاخذ تمثال موقوف بالعلم شذاد تاخذ تمثال موقوف بالعلم شذ يبی مثالنا کہ مثالون لا برت بغیر ان دال دل دلالات و شراطات دین مال انا علم قبل القول والعمل ما نا حصل نام چلا بان نا بدون علم مثال دی کہ جی کلیو عالم و جہاوتا میں مثال پا حدیث پا قرآن پا نجلن دا دا کے لامے پاکوئے بننے شو نجرل اور دایت بے رسوم آیا قلہ اللہ العالمون رچزماء زہر تو دایت علم انشترے قبائی قلہ اللہ العالمون نتاقل دام سلو موقوف بلائرم شو العلم قبل والعمل و العمل نفی کی فمتب دمیسال بہنم اگر علماء دا پینزم دا مایات کرمہ وقات کرنا جہنم کی جائل نہ دنیا کی حاصل کی جہاں پہ زان پہ کڑے ویما کننا پی اصحاب سائیرہ منگبنو جہنمیان پہ جہنم تذکرالو چیز منگ جہلو زان انہوں پہ کڑے نبی بدی تمننا کئی دائرم پہ تمننا نو دا دلات کی پہ شرافت پہ علا انو قبل قوج عمل اور دا معلوم شکے دا عاتمی علم دا سبب دخورت جہنمیشو لو کننا نزماؤں اور دکران نا معلوم شکے جہنمیان پہ فردائلت وی ذمم قال لا ترى طور جانم ذانف يقول فجين باني ذانف يقول لا ناف كتاباني كم فكره نبي جهنم ترى ذلك قد علم قبل القول والعمل ما كانوا على السماء كما في الخامس ايام ذلك قسم وقال هل الذي يعدمون والذين يعدمون جاهل عليهم برابطني ما مر بشيء علم قبل القول والعمل هل الذين يعلمون والذين يغبضك سان فيك بجين نا او میور دکھ اب تم چڑھ دا, دا کر او اگر کہ اللہ اگر تا خیر جن آسم کی ورکی مَا يُرِذَ اللَّهُ بِيَخَيْرِ نُفَقِّهُ فِي الدِّينَ اما سوال چلازیو کہ اللہ تعالی خیر صلح ویور کیا غضر فزین کیا دعوت دیم جز دعوت جزو بیاند و جلائل و فاغبان انتبا صدار طول نصوص قرآن کریم دی کدو حدیث نمال لقا دی, دی اپنو راقاض و بان الالعلم قبل صور و العمل و انما العلم بالتعلم حق علم معتبرا فی الشریعت یا علم م اعادہ تجہاتن بھی پتا صاحب شریعت او نایبینو دا صاحب شریعت نا تے کمالما ربانین دی مکے شرف جو کے بیان در شرافت دا علم ذکر شو دی جو کی دی مقصد دے چکم ارم لا تقدم ثابت تے شرافت ثابت نکم ارم اتی بتارو اجا نا حاضر شہ پتا علم بیت دا سرا دا صاحب شریعت یاد نایبینو دا صاحب شریعت نا دی جو مقصد دار یا دو کی گی پر حصول دو جنا شام کردینا دسو کتابوں نہ پل سیم تا دیو سو کی رکھا سنا پارک نہ اگر ڈاکٹر نے نہیں کبھی بتو رہے ہیں کہ کوئی کہ ہا اصول دے ڈال کرے جگہ اوقات طریقے جا اس پار اسول اس کان دکھنا President نے پرشلاشی اگر اپنا اب اصول نہیں دے کرے نالی تھی کہ موسم دی ردان نجوڑی کی فنو تو گونو ہے دا کورسرا نالی کی تب او جو زیادت نہیں نسن کی فلو درے نو سوسرا او درے پوت اس دا کورسرا گلن چھی بہارمیری سنگل میں تصنیف گئی تفصیلوں کی, کی تفسیر تفسیر تفسیر مقتدا جو نا دلحلكم مساله بلیگی امام الصلفاری جن مند الصلفاری جنا اوغم بیت السلام مختص بالصحابه نا متف صحابہ انکتو دلحلك مساله من مغراانی فقد را ان حقا منظر فظو من مغراانی فقد را علی حقا اذا ظور اس وحث estrbe یہ ح anecd Lil S自 cafe شریعت نے دنائبین ان dio س料ہیت دنائبین ان ارتیغ unitを ان کے اندlerin اور ان یا تعلم اور انجام علم مطبورا فی الشریعت علم مطبوورا فی النجاة کیا نصر shear juga sah bang쳤 یہ ہے کہ حاصلی کا tapi تعلم اس سلام وہ ارتے والSabah اور صاحب شریعت دنائبین, و دنائبین, و دنائبین دا زیر فردلائل قَالَ بُذَرْ لَوَ ذَعْتُمُ السَّمْسَامَ عَلَىٰ حَاجِهِ بَلْتَحْقِيرِ ظاہر دام عربیتن چمک جد ترجمی قول دا بخاری دام قول دا بخاری نے ان انما لئے نمی تعلق سیدار چیدار چیدار چیدار چیدار حدیث مرفو آدھا کہتا دو حدیث مرفو آدھا کہتا دا حدیث مرفو آدھا خدا حدیث اصول نا چکل دو حدیث حردان داد فو قد قال قد قال قد قال هذا حديث مرفوع لنا قال تبراني ذكرت الاوسط كي جماله وهو برابطهاني مرفوع ذكر كاي يوحنا تفقهوا تعلموا وتفقهوا ان عزت العلم اوفق عزك وانما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه امير بالله هو مفقه في الدين ذاك تعالى فان العلم بالتعلم وربطها بالتفكر وميز الله بخير يفقهه في الدين وذاك قال قال ابن مسند البزار كما بوفن عبد الله بن مسعود وهو ذكر ابي نعيم هل يجي هذا من فاضل السيد عبد الله بن مسعود وهو ذاك قال هذا حديث وانما العلم بالتعلم علم اعتبارا في شغله جعل الطالب والطالب سا محتاج کر کے کا دے અનુસાર جو ہے قدور گولی مصائب کا ہے یہ سردے لاو قرش ہو توی ان تلی من قرش پتوا پتور کے نہ ابا نہ ال اکیب انتے فما بار تن گران اب اور صداوے نہ ابا کلمات دا او قتل قال ابوذر نوازاتم و سمسام الا حاجی کفر کے کی دیتا سطرہ 67 معنی اشا الکپا تے دیتا سطرہ 67 معنی غالب چیز پیدو ست والا میں جما غریب گمانداوی چر سوریشم یو جملہ انہ پہ لوکن ماتن کترو ذات لاوار پنچ کڑا والا علاوہ میں جما دا غریب گمانداوی چر سوریشم جاری کوریشم یو حکم اور یو جملہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبران تجیز علیہ مسجد اجراء دی تر بما بن کلالہ قریب نہیں اجراء دی ترنا بما تو ہا بدہ اجراء کم لا لا نور کے چاہتا جمع دا حاجت دا عثمان <سؤال> مدرے <سؤال> <سؤال> تنگئی دی، تو خدم اچھا رب دیتالار شای، اول خدم رب دیتالار شای، خواب آئی کے اسے حتی مارت آئی کے اوپار شای اوپا دا معروب صلاح چیتاعت دا امیر، ففتیت الفرائز کی دے دانی تاویدانی کئی اگر قد دکا اس نیسال ردی حکم دا دفنیز واجب ہو فدیل حاصر دا داوائی جی کرکا، تا سو زمان تلو ازما دایکی نو چی جارہو نے چون کرمت سمیا تو ها ترجم مطلب بلی کیدے این علم بالتعلم و معلوم ہے سچ ہے اگر ادمی تعالی اسال ذمہ موصول من جاری رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیاری اسال ضروری دی اگر تو صاف طرف اسد منصوب کرن دی مدار سمیت وھا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم این علم بالتعلم تو تعلم تر صاحب شریعتنا یادنابین صاحب شریعتنا سمیت وھا جماعه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام اہل سنت میں ان فاضل من نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبنا تجیز و اعلان فصحہ مترجم تباس تناسل دار شما ہمارا مسئلہ لو قوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا الشاہد الغائب دمکی ذکر سے ہو ورا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام عالم جن العلم بالتعلم تمام رسولہ جو موجود پر مقام کے صحابہ اواخر زمانے میں کرم نبی علیہ السلام نا ودن سیدا اگا چاہتا جنایت میں موجود نہیں دین تمانوں مشنا ان من علم بالتعلم علم محب دے چاگا صاحب نشی ویدو صاحب شریعت نا نبی علیہ السلام او کم چگائیں دی لگا نور قرون دا بیاخلی دو صحابہ تابعین دو تابعین آگر او بے ہوئے. شاہد موجود مکام کیکام کی او ھا را قابل جننائین رساب شہدنا رسشویہ کل تھا باون ابیل تابعینا جو طورون اما نا ابن سنی و ان ان من بتالم دفر کھٹن سول سالیو گرے وہ مکفل او حالات چادر دنگوند تلمزے کے نا ودرس موجود مقام کے عبداللہ, ابن عباس. شیطان سوخ خلقان تفسیر کی عبداللہ ابن حکما فو کہا مارو مزاشا ربانین سوگ دی علماء فقہان اور حصول در ربانیت پا تسرا جی ربانیت حاصلی کی پا علم اوفیق اور تناسب دی دائر دیت تفسیر نوازم شلا چلا تفسیر علماء فقہان اور دیت اشارت چے او علماء فقہان چالی علم پا تعالی ساڑی ساڑی ساڑی او فقہان او علماء چالی ساڑی ساڑی علم نصاب شریعتنا یادنائیبین نصابشنا غربانین دی نفس متعالی وارانو نا علم وابل ما تم تدرس شرپانی نا کی پہلے پر نسبت کے دو قاولے یا منسوب و صی رب اول بنون یعنی چھی دے فارق تا کی یا منسوب و صی رب ماں کا تربیت یا تربیت تمنصب یا رب والا منسوب و رب اور دا منسوب و رب تھوک دی علماء کو کہا داوری داو نہ مے منتصب نہ رب تصده. ربانی رب تعلق الله. او دو شدت حکمت زیادی حسن کر راجا دار حکمت بسی نا۔ پی انسان کی پکل کی. کی مقام با داری فران پا پا حکمت مارا کی مدل و نو او دا انسان کی پر پر مقام شارتھی آ دا جی وشد دار بالله لال سب جی چا اللہ رب دس بت صرفی اور سڑے ربانی کے ماری کی درکی دمور لا یق رجول ربال آن آ ملن دمورا نامل دعوت پر قول ربانی, کی عالمی بے عامل بی بی ربانی ربان آدری رہیلامل کی کی او سفت دعوت دا او دا من مشق مشقت مسافری حاصل ارے میں پہلے النبوتنا نشاط کے اصحاب شریعت نا یاداری دلایبین نا ہم داو کا معانی انتباہ علماء اور وہ طالبات ہیں یا منصوب سے رباب ہمارا تربیت ان علماء اور ربانی نے یہ کہ انهم یربون العلم کے دل کے دلوں کو نہ ادالم عامسترہ پتسرا تعلم کا انمرل بالتعلق لانهم يربون العلم عادی تربیت کی جائیںم اور شریف قران نور اللہ مرتضو جب حوالہ ربانی توصیف دی نا ربان جن می رب الناس کتاب و سنت می تربیت تل کے قرآن و سنت بما انتم تعلمون الكتاب بما انتم تدرسون رضی اللہ قد حوالہ ربانی چاہتے میں بن کے زخل کو چاہتے ہوئے لکھی یور ناس کی تربیت کے زخل کو دعوت اور تعلیم مر گئی الناس تربیت کے دخل کو لائن مسائل کی من مراد من, من یو بسغار مسائل و اسان سغار علم مسائل اسان او کے بات دقی مسائل نا فاسال مسائل بسغار نا فاسال مسائل مراتو میں قبل کی بارے ہی کو جسرا جزیات کا بھی قبر ترورم باری نمرات مقدمات یوربمات مقدم اف مقاصد باری یورک بل ناسی تربیت کی رخل کو علم سگا مقدمات بالمقدمات کی رخل کو مقدمات مقدمہ قبر کے بار عالمی تربیت اللہ دیو یعبی الناس بسغال قبل قبارہم اور دکھولا معلومنا دا معلومی ایچ العلم بالتعلم دکھا دیکھے یو ربیم بی تعلیم پہ تعلیم سا چہ تعلیم پہ حاصل شوئی پہ تعلیم پہ تعلیم شریعت یاد نائبیر دو صاحب شریعت نا داو تحقیق دو زباب زبان دعنوارا پہ خمسوں کی دائیون سم باب باو ما کانا نبیر سے سمی تخولهم